بسم اللہ رحمان الرحمۃ الرحمۃ اللہ و رحمت علیہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ میں تمام خوراً گرامی اور باقی تمام سامعین خوراً سب کچھ باقی سلامت کر دیں ہمارا سلسلہ دارحفت کا الحمدللہ للہ باب الجہاد آج چوبیس درسوں میں ختم ہوا اور ابھی باب الجہاد کا باب الحج چوبیس درسوں میں ختم ہوا ابھی باب کا درس نمبر ایک آج سے شروع ہو رہا ہے تو باپ کے معنیٰ علام پہل بیان کے باپ کا اصل لغم دروازے کے معنی میں ہے تو یہاں بیان کے معنی میں ہے باپ کا معنیٰ جہاد جوہ د جہ کوشش کے معنی اور انتھک کوشش کے معنی میں اصل میں جہاد کا لغوی معنی ہے اور چونکہ دشمن کے ساتھ روبرو ہے ہاں ایک دشمن ظاہری جیسے غیر مسلم قوموں سے ہمارے جاں ہو یا مسلمانوں میں سے باغن کے ساتھ جاں ہو ہاں جی تو یہ بھی ایک جہاد وہاں بھی انسان کو انتھک کوشش کرتا ہے جہان کی بازی لگانا پڑتا ہے اس لیے بھی اس کو جہاد کہا جاتا ہے اسے انتھک کوشش ہے اور ادھر جو ہے جہاد اکبر میں بھی جو ہے نفس کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ بہت ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے اور اس کے مقابلے انتھک کوشش کرنا پڑتا ہے اس لیے اس کو بھی جہاد بولتے ہیں جہاد کا حاصل معنی انتھک کوشش اور صحیح معنی ہے تو اس سلسلے میں خود پہلے قرآن آتے ہیں شاہ سعالیہ رحمہ آپ کا روی شہی کہ آپ پہلے قرآن سے اگر اس باب سے مربوط آیات ہو تو ان میں سے چند ایک ذکر فرماتے ہیں سب کو دو ذکر نہیں فرماتے ہیں چند ایک ذکر فرماتے ہیں کبھی ایک آئے کبھی دو تین آتے ہیں تو یہاں جہاد کے بارے میں آپ نے تین چار آتے یہاں ذکر فرمایا ہے تو سب سے پہلے فرماتی ہیں قال اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ, اللہ تعالی اللہ نے فرما اللہ نے فرمایا جو کہ تعالیٰ کے معنی بلان مرتبہ والا بلان مرتبہ والی ذات باری تعالی نے فرمایا قرآن باغ میں ہاں جی کیا فرمایا ہی آئے نبی جا دل کو فر و المنافقین وغل و ظالم و ماواہ جہنم و بی صرم یہ آیت جو ہے صور طوبا نمبر ترہتر ہے اس میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یا ہمارے نبی اے نوی پیارے نبی محمد صاحب جو مخاطب ہے اے نبی جا حض القفارا آپ جہاد کو کافروں کے ساتھ جو اسلام کو نہیں مانتے یہاں کافار جو مشرق بھی مراد ہے اور اس سے آل کتاب کے جو کوفارے یہود نہ وہ بھی ہیں آتش پرست وہ تمام لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں والمنافقین جو پیامبر کے دور میں مدنے کے اندر تھا بظاہر کلمہ پڑھتے تھے مسلمانوں کے صفوں میں بیٹھتے تھے نماز میں سلکات پڑھتے تھے لیکن اندر سے انہوں نے پیامبر پر اسلام پر ایمان نہیں لایا تھا ان کو منافق دو رخی ہے دو چہرے والے بظاہر مومن اندر سے کافر یہاں منافع سے وہ لوگ پیاامبر کے دور میں جو منافق تھے وہ ایسے تھے بظاہر مسلمانوں ہیں اور اندر سے کافر تھے ہاں تو ان کو منافی سے تعبیر کیا اس کے دو چہرے ایک ظاہر ایک باتیں ہاں جی تو اللہ فرمایا کافروں کے ساتھ جنگ کرو اور منافقین کے ساتھ جنگ کرو اور جو ہے فرمایہ وغل ظالم اور ان کے ساتھ جو ہے بہت سختی کرو بہت سختی سے ان کے ساتھ پیشہ و میں ہیں ہاں ان کے ساتھ ذرا برابر جو ہے رعایت کے یہ لوگ حقدار نہیں اور معواہ جہنم ماؤعن ٹھکانہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جہنم کی ہے اور وہ جہنم و بیسلم سر بھی سین بہت بورا مسیر ٹھکانہ ہے جانے کا جگہ ہے رہنے کا جگہ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے ہاں جی بعض کی جگہ ہے تو بی عیسا کو عربی زبان میں افالب ضم بولتے ہیں عربی زبان میں مدح کے لیے نم آتا ہے کیا ہی اچھا اور ضم کے لیے مذمت کے لیے بیس آتا ہے کتنا ہی برا ہاں جی انتہائی مذمت کے تو بی صحیح تو وہ جہنم بہت ہی برا ہے ہاں جی ان کافروں اور منافقین کے تو یہ آج سنح تو باقی آج نمبر ترہتر ہے آگے وکال اعظم جو آن فرماتے ہیں اور نیس اعظم یعنی بی کے معنی میں نیز کے معنیٰ میں یعنی یہ بھی اللہ تعالی نے ہی فرمایا وقال اعظین اللہ تعالی نے ہی فرمایا و الجین فینا اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہماری رضا گوئی میں ہم تک پہنچنے کے لیے اور جنہوں نے جہاد کیا فینا ہمارے راہ میں ہم تک پہنچنے میں لفظی تعجی میں ہم میں کیا معنیٰ کہتے ہیں فی یعنی میں نہ ہم ہم میں ہم میں جہاد کے یعنی ہم تک پہنچنے میں ہمارے رضا جوئی میں جہاد کرتے ہیں اللہ فرماتے ہم تک پہنچنے کے لیے ہمارے رضا طلب کرنے کے لیے ہمارے رضا جوئی میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں اللہ دن سب الن ہم ضرور ضرور ان کو ہمارا راستہ دکھائیں گے یہ لام اور نون مشدہ دونوں طاقت پیدا کرتا ہے لام طاقت بانون طاقت خلب بولتے ہیں شب الصویل کی جامع راستے ان کو ہم ضرور ضرور ہمارے راستے دیں. ہم تک ہونے کے راستے ہمارے رضامندی کے راستوں کی طرح ہم ضرور انہیں راستہ دکھائیں گے تو اس مبارک آاد میں پہلے مبارکباد میں جو سے مراد یہی ظاہری جہاد ظاہری دشمن تھے دوسرے جہاد میں جو ہے اس ہاتھ میں جو جہاتی ہے جہاد اکبر کی طرح اشارہ ہے جو لوگ ہم تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ان کوشش کرتے ہیں ہم تک پہنچنے کی ہمارے غذا جوئی میں ہم ضرور ان کو ہمارا راستہ دکھائیں گے ہمارے رضا تک پہنچنے کا ہم تک پہنچنے کا وین اللّہ اور بے شک اللہ تعالیٰ علام یہ لام آتا ہے ماس ہاتھ کے معنی میں لام آتا ہے تو تاکید کا مانا جاتا ہے جاتا یعنی اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور نیک و کاروں کے ساتھ ہے محسن نیک و کھار نیک عمل کرنے والے نیک لوگ اللہ بے شک ہنج بلا شک شبہ اللہ تعالیٰ ضرور نیک و کار لام المحسن ضرور نیک و کھار لوگوں کے ساتھ ہیں تو یہ مبارک آیت سورہ انکبود آیت نمبر سکسٹی نائن ہے ایک کم ستر میں وقال اعظن یہ بھی ہے تیسری عادت ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عمل جہاد اللہ حرمت بس جس کسی نے بھی ہمارے راہ میں جہاد کیا خواہ جہاد ظاہری خواہ جہاد باطنی خواہ جہاد اصغر خواہ جہادہ خواہ دشمن سے نہ ظاہری کافروں سے منافقین سے یا شیطان و نوسہ ہمارا سے لڑا جو بھی جہاد کیا یہ دونوں کو شامل یہ آیت جو ہے عمن جہاد جس کسی نے بھی کوشش کیا اللہ کے رضا پہنچنے تک جس کسی نے بھی جہاد کیا خواہ دشمن سے لڑا ہوا نس اور شیطان کے ساتھ جہاد کے لڑا فن نما یو جہاد و بے شک یہ آدمی یو جہاد و جہاد کرتا لینس اپنے فائدے کے ظاہر دشمن سے لڑنے کے لیے جائیں تو ایک لمحہ ثواب ہے اجر ہے محرت ہے اگر شہید ہو جائے تو ہاں قرآن ان کو اتنے مقام عطا کیا کوئی شک و اللہ میں مرنے والوں کو مردہ مت کو بلکہ مردہ گمان بھی نقاب ہے اور ان کے لیے جو ہے ان کے جسم سے خون کا قطرہ گرتا ہے اللہ ان کو بھیج دکھا دیتے ہیں اور دیہ ہی خوشی سے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں ہاں جی تو وہ بھی اس کے لیے فائدہ ہے اور شیطان کے ساتھ بھی جو بندہ جان لڑتے ہیں خود کو نفس اطمینان نفس حاصل ہوتے ہیں ہاں جی دنیا میں ایسا اول سے راضی اور آخرت میں جنت کی سرب میں اس کو آجر ملے گا لہٰذا اللہ فرماتے ہیں ومن جہاد جو بھی جہاد کرتا ہے جو بھی شخص جہاد کرتا ہے خواہ جہاد جب اذغار یا خواہ ظاہری دشمن کے خواہ باطینی دشمن کے ساتھ نفس اور شیطان کے ساتھ فین جا دیو تو بے شک یہ شخص جہاد کرتا ہے یہ نفس یہ اپنے فائدے کے لیے دونوں جہاد کا فائدہ خود کیا اللہ تو بینیا سے اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ان اللہ بے اللہ تعالیٰ کی ضلع ضرور ضرور بھر سورت میں بے سے عن عالین تمام عالمین سے عالمین میں انسان بھی آتے ہیں فرشے بھی آتے ہیں جنات بھی آتے ہیں تمام ضویل القول موجدات کو عالمین بولتے ہیں عالم جب بولتے ہیں نا تو اللہ کے سوا ضوی القول حیوانات جمادات نباتات جو ہے سب شامل ہیں اور لیکن جب عالمین بولتے ہیں یہ ضوی العقول کے رسمات ہیں اس میں انسان فرشے جنات ان کو شامل ہیں چونکہ یہ اشرف ہے باقی موجودات میں لہٰذا ان کا نام زیادہ تعالی لیتے ہیں طوین کا محتاج نہیں تو باقی نباتات جماعت کو توابع سے محتاج نہیں جس سے اس کو ذکر کا عالمین کی زیادہ تر ذکر کرتے ہیں اور یہی مقلف بھی ہیں یہ تینوں ہاں پھر سے بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں مکلف ہے جناتی مقلف مکلف ہے اس لیے یہ لوگ جو بھی عبادت کا اللہ فرماتے ہیں خود کے فائدہ کے لیے اللہ کسی کے عبادت کا محتاج نہیں کسی کی جہاد کا محتاج نہیں ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غنی ضرور بے نیا سے انی العالمین تمام عالمین سے یہ یہ آیت جو ہے سورہ قوت آیت نمبر چھ ہے باقاعدہ چوتھی آیت العام لول جنہوں نے ایمان لایا وہاں جر اور جہاد حجرت کیا ہاں مکے چھوڑ کر مدینہ آیا جو صدر اسلام کے جو مہاجرین ہیں وجہ ہو دو پھر مدینہ آکر کر تو وجہ کیا فیصل اللہ اللہ کے راستے میں کیسے جہاد بھی میں اپنے مال کے ذریعے سے مالک قربانیں دے کر بھی قان اپنے نفس کے ساتھ بھی ظاہر دشمن سے میدان میں لا جائیں گے ہاں جنگ بدر جنگ اہو جنگ خندہ اسی طرح رسول اللہ وسلم کے آپ کے اپنی حیات میں طارباً جس طرح سیرت نکال اور رہتی ہیں تیراسی چھوٹی بڑی جنگیں ہوئے رسول اللہ کے سی مدنی دس سالہ زندگی میں تو ان تمام جنگوں میں اصحاب جو ہے مول جیسے علیہ السلام جو صفیہ اول میں لڑتا رہا ایسے ہی بہت سا اصاب شہید بھی ہوا بہت سے زخمی بھی ہوئے بہت سے اعصاب زندہ بھی رہے ہاں تو ان سب کے اللہ قادردانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں تو جن, جن لوگوں نے ایمان اللہ ہجرت کیا اور جہاد کیا اللہ کے کی راستے میں اپنے مال کے ذریعے سے بیم والے وانفر اپنی جانوں کے ذریعے سے ان کے لیے کیا ہے اعظم درجن بہت بڑا درجہ ہے ان کے لیے مقام نند اللہ اللہ کے ہیں اور ہم و کا اور یہی لوگ ہی ایک کامیاب ہونے والے ہیں کل قیامت میں لیکن جنت میں جائیں گے جنت ہی بہت بڑی کامیابی ہے ترنت اللہ پر فرماتے ہیں و منظو جان نار واؤد خلا ال جنت فقط فاضا جس کو جہنم سے بچایا گیا اور بیش میں داخل کیا گیا بے شک وہی کامیاب ہو گیا تو یقیناً جو یہ شہدا جو ہے جنہوں نے اللہ کے رام ایمان لانے کے بعد ہجرت بھی کیا جہاد بھی کیا جان سے بھی امان سے بھی تو یقیناً اللہ ہی نہیں کو بحث عطا کریں گے انہیں کو بحث میں داخل کریں گے اس لیے جو ہے کامیاب لوگ ہیں تو یہ طالب چار آعت یا آخری, آخری نمبر بیس ہے ہاں تو وہ اس طرح چار آیتوں میں پہلا آئے سر جہاد ظاہری جہاد کے بارے میں ہے دوسری آیت جہاد اکبر کے بارے میں اس کا ظاہری دلالت ہے تیسرے آیت جو ظاہری جہاد اور باطنی جہاد دونوں یعنی ظاہری دشمن جہاد اصغر بولتے ہیں اسے باطنی دشمن شیطان و نفس اس میں دونوں شامل ہیں اور تیسرے آیت میں جو ہے بظاہر عبادت کے لحاظ سے جہاں امال اور نفس کے ذریعے جان جہاد کرتے ہیں اس میں ظاہری جہاد کرنے والے شودا اور اس میں جہت کرنے والوں کے لیے صابعی ظاہری دلالت ظاہری جہاد والے پھر شہ سے اللہ رم فرماتے وام اس کے آتے ہیں جو ظاہری جو جہاد اکبر جہاد اصغر میں سے ایک کو ایک کی طرح ایک کا ایک سمجھ میں آتا ہے یا دونوں سمجھ میں آتا ہے اس کے آتے ہیں فل قرآن قرآن پاک میں اکثر بہت زیادہ ہیں من سارے عبادت دوسرے تمام عبادتوں کے نماز روزہ والے دوسرے عبادتوں کے مقابلے میں جہاد کے موضوع پر جو ہے بہت سے آتے ہیں ہاں جی اور شاہ نے باقی عادی نہیں فرمایا اور صرف یہ چار آیت ذکر فرما جن میں سرحد طور پر جہاد کی ان دو قسموں کی طرف اشارہ ہے اب آگے شاسین جو اپنے ان آیت کی تشریح کے ذہن فرماتے ہیں وہ عالم جان لو ان الجہاد علی نوعین عبر میں نے آج کہا تھا اشارہ ہے دو جہاد کی طرف یہاں آپ طور طرف فرماتے ہیں جان لو جہاد کی دو قسمیں نو این قسمیں دو قسم اللہ اکبر پہلا بڑا جہاد ہاں جی بڑی جہاد اور اللہ اخبار چھوٹی جہاد ہاں جہاں بڑی جہادیں جہاد اصغر اور جہاد اکبر بڑی جہاد اور چھوٹی جہاد یہ اصطلاح سیاست فہمت یہ اصطلاح آپ نے کہاں سے لایا سیاست فرمت میں نے خود رسول وسلم کے ایک حدیث مبارک سے یہ اصطلاح خاص کیا ہے جہاد اکبر سے ملا شیطان اور نفس کے ساتھ جنگ ہے جو کہ زندگی بھر کے جنگ ہے چوبیس گھنٹے کا جنگ ہے ہمیشہ کا جنگ ہے اور جہاد اکبر جو ظاہری دشمن کے ساتھ ہے اس میں کچھ وقت لڑی جاتی ہے زندگی بھر کا جاں تو نہیں مخصوص حالات میں لڑی جاتی ہے تو دو جہاں تین دو جہاں اکبر اور عصغر تو اب آپ ہمیں اس کی دلیل پیش کریں یہ میں نے اپنے طرف سے پیش نہیں کیا یہ دو قسمیں بلکہ لیما قلعہ چنان سے کہا ہے النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل مہراجہ جب آپ واپس پلٹے من غذباتِ خیبر جنگ خیبر سے جنگ خیبر جو یہودیوں کے ساتھ تھا القل میں ماحوز تھے علیہ السلام کے جیسے جنگ خیبر پھتح ہوا بڑے بڑے پہلوان کو ہیں قلعہ خیبر میں جو ہے ان سب کو بڑے بڑے قل مضبوط تھا ہاں طالباً مرحب سمیت آر پہلوان اس میں تھے علیہ السلام نے سب کو مار ڈالا پھر وہ قلعہ فتح ہو گیا تو فتح خیبر کے بعد منجھان جب واپس پلتے من غازبات خیبر طالباً اس میں چالیس دن تک مسمان وہاں اس خیبر کے قلعے کو معاشرے میں رکھا پھر چالیسواں دن فتح ہوا ہے انتالیس دن تعلیہ السلام نے دوسرے کو یہ کہ وعدہ دے گا جہات میں اس کی سربراہی میں بیچتا رہا فتح و نے وہ آخری انتیس انتالیس دن اللہ علیہ رسول نے فرمایا کل میں ایک ایسے ہنسی کو جہاز کی سرپرستی میں بھیجوں گا اچھا اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں میں <coughs> ضرور فتح یاب ہوگا فتح دے گا اور فرمایا تھا اللہ علیہ رسول اسے چاہتا ہے وہ اللہ علیہ رسول کو چاہتا ہے یہ سنت اس شام کو جو ہے انتالیسویں کی شام نے دیا تھا صبح آپ نے علیہ السلام کو پکارا علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے جنگ کی سرپرستی کی ہاں جی لیڈر کے سچے سربراہ کے سچے جنگی کمانڈر کے سچے اور اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے فتح دے دیا مسلمانوں کو تو فرماتے ہیں لب مہاراجہ من غازبت خیبر جب رسول اللہ فرماً جب واپس آیا جنگ خیبر سے غاضوہ یعنی وہ ان جنگوں کو بولتے ہیں جس رسول اللہ خود بنفِ نفی شریک ہو ان کو غزوہ بولتے ہیں جن میں رسول اللہ خود شریعین نہ ہو اصحاب کو اس کی سرپرستی میں جو ان کو سریح بولتے ہیں اسلامی اصطلاح میں ہاں جی تو آپ نے فرمایا جب خیبر سے واپس آیا آپ نے فرمایا راجا نہ ہم لوگ واپس پڑھتے من الجہاد الاضغیر چھوٹی جہاد سے جو دشمن کے ساتھ چالیس دن تغان لڑتا رہا اس کو آپ نے چھوٹی جہاد سے تعویر کیا چھوٹی جہاد سے ہم واپس آئے الجہاد اکبر بڑی جہاد کی طرح تو اصہب ڈر گئے بھئی یہ تو سب سے بڑا مشکل جان تھا بڑی مشکل تھا یہ کل فل ہوا ہے اور آپ تو آپ فرما رہے ہیں ہم تو چھوٹی جان سے بڑی جان کی طرف آ رہے ہیں اصحاب کو یقیناً حیرانی ہوئی تو خیلہ کہا گیا آپ سے پوچھا گیا واماہ ہو یا رسول اللہ کی بہر نسل وہ بڑا جہاد کیا ہے وہ جہاد اکبر کا ہے کیونکہ یہ تو سب سے بڑی جان تھی ہمارے لیے قال آپ نے فرمایا یہ جہاد اکبر جہاد نفس ہے یہ تمہارے نفس کے ساتھ کی جانے والی جان ہے نفس کے ساتھ لڑی جانے والی جان ہیں اور یہ یہ نفس کیا ہے آ آ تفضیل کا شکر سب سے بڑا دشمن سب تمہارے دشمنوں میں سے سب سے بڑا دشمن ہے سب سے آتا تمہارے دشمن سب سے بڑا دشمن کیا ہے نش و کا الطی تمہارا وہی نفس ہے وہی پیٹ ہے ہاں جی وہی خواہشات نفسانی ہے اللّی بین جمبے کا وہ نفس جو تمہارے دو پسلیوں کے بیچ میں وہی پیٹ ہے جس کے ساتھ ہے جس کو ہاں جی صحیح لان میں رکھنے کے لیے بہت بڑی وجہت کرنی پڑتی ہے تو نفس امارا کے ساتھ جنگ کو رسول اللہ نے جہاد اکبر سے تعبیر کیا کیوں اس لیے کہ یہ جہاد جو ہے نفس کے ساتھ جو جاں ہیں یہ چوبیس گھنٹے کا جنگ ہے سال بھر کا جنگ ہے زندگی بھر کا جاں ہے ہاں جی کیونکہ قرآن فرمایا نفس جو ہے نفس اللہ مارت بسو نفس انسان کو وہ ہمیشہ اور بہت زیادہ گناہوں کی طرح حکم کرتا رہتا ہے برا کی طرف حکم کرتا رہتا ہے اللّہ مارہ میرا بھی مگر وہ جن پر اللہ رحم کرے تیرویں پارن فرمایا ہاں لہٰذا یہ سر دشمن نفس اور شیطان نفس شیطان کا آلہ ہے جسے جس سمے گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لہذا پیارے نبی نے فرمایہ یہ اس نفس کے ساتھ جان جو ہے جہاد اکبر ہے تو آج شیتا یہ پہ اتفاق کرتے ہیں کل ان آگے درس بڑھیں گے